لا يعلم الساكن على الشيطان مس ذلك قال قاضي مسه ويسر زياد فاحل الله اي على حرفه ومن وما من جاءه موذيه وذو مستنصر بلغه مناسبه قام الله والنچی رسول الله پرانی مسلمان جس کا جو لا وہ نہیں کھڑے ہوں گمالیان جیسا کہ وہ شخص جس کو شیطان چھو کر مقبوط کروں گیا ان سے ان کی یہ حالت ان کو یہ سزا اس لیے ہو گئی انہوں نے یہ کہا کہ میں تجارت سود کی مانح اللہ البئی اور وہ ہر امر ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور خرید و فروخت کو حلال فرمائی وہ ہر زمر اور سود کو حرام کیا فمن بزتوں کے بت میں ہی فنتہا تو وہ جن کے پاس ان کے رب کی جانب سے نصیحت آئی فنتہا وہ سود لینے سے باز رہا فلح تو اس کے لیے ہے وہ گزر گیا وہ امرحو القاف اور اس کا معاملہ امر اللہ ملا اللہ کی طرف امن آدہ اور پھر جو کوئی لوٹ آئے اور صاحب نہ تو یہ دو زخی ان یہ جس میں یہ ہمیشہ رہ شاید اللہ حب العز میں سود کے حرام ہونے اور سود کی بائیم سود کا بوال اور سود فارم جو سزا اور ان کی جو حالت ہونی ہے اس کا اس میں کیا گیا ہے اللہی نے آپ اس میں ان تمام انسانوں کا ذکر ہے کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں یہ سود کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس طور پر بیان فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں سود کھانے سے مراد یہاں پر سود لینا ہے کیونکہ اصل مقصد اس کو کھانا ہی ہے جو اصل مقصد ہوتا ہے اور جو اصل شے ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ جو سوت لیں گے اس کو استعمال کو کریں گے اور چیز اس کا کھانا ہے اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ پرندہ جی نے آپ کو جو سود کھاتے ہیں سود کا لیم کرتے ہیں سود لیتے ہیں ہمارے یہاں، اردو میں ایسے لوگوں کو جو سود کا افتکاب کرتے ہیں جو سود کا لین دین کرتے ہیں اس کو ان کو کہتے ہیں سود خاص اور جو حرام کا افتکاب کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں حرام خاص حالانکہ وہ سود کا حرام کا معاملہ کرتے حضرت ضلع فخر الدین رازی رحمۃ عنہ علی نے اس کی حقایت کی تفسیر بھی نجا کلون ایہاں عاملون نجا کلون سے مراد یہ ہے کہ وہ سود کا معاملہ کرتے سود لیتے دیتے سود کی قرمت سود کے حرام ہونے متعلق قرآن و حدیث میں بڑے واضح احکام آئے بڑی تفصیل سے اس کا بیان ہوا ہے تو وہ لوگ کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہوگی اور ان کی علامت کیا ہوگی فرمایا کہ لا يقومون یا کما یا کہ وہ اس طرح سے کھڑے ہوں گے وہ کھڑے ہی اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے کہ وہ شخص جس کو شیطان نے چھو لیا شیتان کو چھونے کی وجہ سے وہ محبوط ہو گیا یعنی جس کو جنات شیطان کا اثر ہو جاتا ہے اس کی حالت بڑی عجیب و غریب ہوتی وہ مضبوط ہو جاتا ہے سختی ہو جاتا ہے اور سختی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو اس کے بولنے میں کوئی یکسانیت ہوتی ہے نہ اس کے چلنے میں کوئی یکسانیت ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ گفتار اور کردار اور اس کا چلنا بالکل بے ڈھنگا ہو جاتا ہے لڑ لڑکھڑا ہوا چلتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کا قدم کس طرح سے اٹھ رہا ہے بالکل محبوط ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے گفتگو میں کوئی یکسانیت نہیں ہوتی کوئی اس میں آ, کوئی جوڑ نہیں ہوتا بالکل بے ڈھب گفتگو کرنے لگتا ہے بے ڈھپ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس طرح کے کھڑے ہوں گے اب یہ کہاں کھڑے ہوں گے تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ اپنی قبروں سے جب نکلیں گے اور اپنی قبروں سے جب کھڑے ہوں گے تو یہ بالکل اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسا کہ خطی شخص کھڑا ہوتا ہے لڑکھڑا ہے وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پاتا جھک رہا ہوتا ہے دگمگا رہا ہوتا ہے قیامت میں جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو محشر کی طرف حساب گاہ کی طرف جب چلیں گے تو مختلف حالات ہوں گے لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جو سواریوں پر چل کر موقف میں حساب اور کتاب کی جگہ میں محشر میں میدان حشر میں وہ سواریوں پر چل کر جو ہے پہنچیں گے کچھ جو ہیں وہ پیدل چل کر, کر پہنچیں گے اور دیکھ کہ ہر ایک اپنی حالت کے مطابق جو ہے ہر شرگاہ کا تک جو ہے وہ چل کر جائے گا تو یہ سود خا ان کی عجیب و غریب حالت ہوگی کہ کوئی سواری واری نہیں ہوگی بلکہ ان کے پیٹ ان کے پیٹ اتنے بڑھ چکے ہوں گے اتنے بڑھے ہوئے ہوں گے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہوگا کہ اس پیٹ کو ہی سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوگا گھسرتے ہوئے پیٹ کے بل چلتے ہوئے جو ہے یہ انتہائی تکلیف اور انتہائی درد اور مشقت برداشت کرتے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے جو ہے یہ پیٹ کے بل چل رہے ہوں گے اور یا ان کی پہچان یہ ہو کہ جس طرح سے کہ ایک وہ شخص کے جس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے تو یہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو اس طرح سے اٹھیں گے اور اس طرح سے چلیں گے اہل میشر پہچان لیں گے کہ یہ سود خان ہیں یہ سود کا لین دین کیا کرتے ہیں غرجیے کے محشر میں ہر ایک کی نشانی ہوگی وہاں جو ہے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کون ہے فلاں کون ہر ایک کے گلے میں اس کی تختی لٹکی ہوئی ہوگی وق اللہ انسان الطمنا کے ہی ونو خرید و لہو یوم القیامت کتاباہ ایک گردن میں تختی لٹکی ہوئی اس پر سب کچھ لکھا ہوا ہوگا ہر ایک جو ہے وہ پہچانا جائے گا اس طرح سے ان کا حشر ہوگا قرآن کریم میں ان کی اس حرکت کرنے کی وجہ سے ان کو جو یہ سزا ہوگی اور ان کو یہ سجو سب کچھ سزا کا معاملہ بتنا پڑے گا اس کی علامت ہی ذکر فرما دے کہ لا الا کما یقوب الگی الشیطان من المس کہ بخبوت الحباس ہوں گے اور یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی سود خاروں کا یہ عالم اور سود خاروں کی یہ حالت کیوں ہوگی فرمایا کہ اس وجہ سے ہوگی اسرائیل کا بے امن ہوں اور کہ وہ یہ کہتے ہیں یا تو زبان سے کہتے ہیں یا ان کا اعتقاد ہی یہی ہے زبان سے نہ کہتے ہوں لیکن اعتقاد میں ان کے یہ بات ہے اور کیا ان کا عمل ہی بالکل یہ ثابت کر رہا ہے نمل بھائی و مثل الربا یہ تجارت یہ جی بزنس یہ جی خرید و فروخت مثل الربا سود کی مانے یعنی سود کو یہ مشبہ بھی قرار دے رہے ہیں سود کے ساتھ کچی دے رہے ہیں پے کو بزنس کو تجارت کو یہ سزا اور ان کی یہ پہچان اور ان کی علامت قیامت میں اس لیے ہوگی کہ یہ تجارت کو سود کی طرح ٹھہراتے ہیں یعنی جس طرح سے کہ تجارت کو بند کر دیا جائے تو لوگوں کا نقصان ہوگا کسی طرح سے ان کا یہ عقیدہ رہا اور ان کا یہ عمل رہا کہ اگر سود کا لین دین نہیں کریں گے تو لوگوں کے کاروبار جو وہ ٹھپ ہو جائیں گے اس قدر یعنی سود کے معاملے میں ان کے یہ نظریات اور ان کے یہ افکار آج بدقسمتی سے مسلمانوں کو اس طرح سے اس لین دین میں اور اس کے معاملات میں ایسا چکر دیا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اس کے بغیر تو کاروبار اور نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے یہ ان حکمرانوں کی حرکتیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے رہے لیکن انہوں نے دینی احکام کو شریعت اور مذہب کو نہ سمجھا نہ سیکھا نہ جانا نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ کر رہے ہیں اور یہودیت نے اور مسرانیت نے غیر مسلموں نے ہمارے ذہن پر ایسا تسلط قائم کر لیا ہے کہ مسلمان جس سے باہر نکل کر سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے تو اگر ایمان مستحکم ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر یقین محکم اور عقید مستحکم ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اس حرام اور اس سوت کی لعنت میں جو ہے وہ ملوث ہیں سود کا وبال کتنا ہے آج مسلمان اس سے بالکل بے بےخبر رسمی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہاں حرام ہے حرام ہے سنا اتنا بدتر جرم ہے کتنا بدتر جرم ہے سب جانتے ہیں اور سود کے بارے میں سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشاعت فرما ہے حضرت ستنا عبداللہ سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سود کا سودی کاروبار اس کا کتنا گناہ ہے فرمایا کہ اپنی والدہ سے بنا کرنے سے ستر درجہ زیادہ گناہ ہے سود کا مانگا اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیشات فرمایا کہ سود کا پیسہ اپنی والدہ سے ستر مرتبہ برائی کرنے سے زیادہ برا پیسہ ہے کریں سوچیں اور غور کریں ہم کتنی نفرت کا شکار ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پونجی ایسے اکاؤنٹ میں جمع کی ہوئی ہے کہ جہاں سے ان کو مہانہ اس پر اضافی رقم کے نام سے نفع کے نام سے سود لیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے وہ لے رہے ہیں یعنی ایسی خوبصورتی کے ساتھ کہ ذہن دوسری طرف جائے نہیں یہ سب سود ہے اگرچہ نام بدل دیا گیا ہے نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی وہی اسی طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہ لین دین ہو رہا ہے صرف اسلامی بینک کاری جو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے جو بینک سے جو ہے یعنی منسلک ہیں ان سے پوچھیے آپ کو پوری تفصیل بتلائیں گے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے صرف نام کی تبدیلی ہو گئی ہے پی ایل ایس کھاتا یہ یہ اکاؤنٹ یہ کیا ہے یہ سب سودی سودی اکاؤنٹ اور جتنی بچت کی اسکیمیں بچت کے نام سے جو شروع کی ہوئی ہیں یہ سب سود شود سب سودی کاروبار ہے سب سودی لین دین غور کرنا چاہیے اور پھر یہاں شرعی احکام سے شرعی مسائل سے بے خبر ہونا جو ہے یہ عذر نہیں کہ کوئی یہ گیا ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کیوں نہیں خبر تھی آپ مسلمان نہیں اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک میں آپ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں آج کون سی ایسی کثر باقی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل نہیں آتے دنیا کے سارے فن دنیا کے سارے دھندے سارے کاروبار ایک کے دو بنانے دو کے چار کرنے یہ سب سیکھ لیے نہیں سیکھا تو اپنے مذہب سے متعلق نہیں سیکھا اپنی شریعت کو نہیں سیکھا اپنے دین کو نہیں سیکھا اور سکھانے کے لیے اگر کوشش کی جاتی ہے تو اس کی طرف سے جو ہے یعنی بالکل غفلت برتی جاتی ہے یہ سب ہماری کوتاہی ہے یہ سب ہماری سستی ہے یہ سستی نہیں بلکہ یہ جی مجرمانہ غفلت یہ جی ہمارا جرم ہے جی کہ ہم بنیادی باتوں سے بے خبر لا یقومت یہ خلائیں اور ان کا یہ حشر اس لیے ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک روپے کی چیز دو روپے میں فروخت کر دی اس میں اور سود میں کیا پرت ہے یہ تو ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک روپئے دے کر دو روپئے لیے جاتے ہیں ایک روپیہ تو جناب اسے دو روپئے میں سے ایک روپیہ تو اس ایک روپئے کے بدلے ہو گیا اور ایک روپیہ جو ہے وہ تو نفع ہو گیا اس کو نفع کا نام دیا جاتا ہے جو حرام اس کو نفع کہا جاتا ہے سوت حرام تقریح اس کا انتخاب کرنے والا سخت ترین مجرم اور اس کو حلال سمجھنے والا وہ دائر اسلام کے خارج ہے فرمیا کے فون جاؤ معاوض میر رب بھی پن تھا کہ جس کے رب کی جانب سے اس کو نصیحت آ گئی یعنی جب اللہ رب العزت کی طرف سے سود ممنوع کا قرار دے دیا گیا اور وہ اس سے باز رہا تو فرمایا کہ اس کے لیے اس نے پہلے جو کچھ کیا وہ معاف ہے ادر گزر ہے اس کے لیے وہ اس میں کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا اور اس سے منع فرما دیا تو پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جرم جرم یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ وہ جس کا ارتکاب کر رہا ہے اور پھر اس نے توبہ بھی کی وہ من آگا تو اس کا لین دین کرتا ہے پہلے جو کچھ کر رہا تھا اس کو وہ حلال سمجھ کر کر رہا تھا اور پھر اس نے جو ہے اس کو حرام جان لیا حرام تسلیم کر لیا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جناب وہ اس حرام کو حلال سمجھنے لگے حلال سمجھ کر کرنے لگے پا اصحاب نات تو اگر اس نے حرام کو حرام سمجھ کر کیا تو فرمایا کہ یہ سخت ترین مجرم ہے یہ حرام کا مرتکب ہے اور ایسے لوگ جو ہے ہیں اور اگر وہ اس کو حلال سمجھ کر کرنے لگا تو فرمایا کہ فا مفیہ خالدون یہ وہ ایسے لوگ اس دو میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھ کر جو ہے وہ اس کا لین دین کر رہا ہے اس لیے جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے اللہ کے اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا یہ ابتدا دار اسلام سے خارج ہونا ہے جہاں سمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ارد کرتا چلوں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو لیکن ذہن میں اس کے یہ بات نہ ہونا اور اس کے یہ نہ جاننا اس کے لیے مضر نہیں ہے اگر کوئی اس بات کا مرتکب ہو چکا ہے تو پھر اس اس حکم پر وہ عمل کرے ہم میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو جناب بینکوں میں سرمایہ جمع کیے ہوئے ہیں اور بینک جو زکاط کے نام سے رقم کاٹتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کے لیے جو ہے راپسی ہو فارم جو ہے وہ پر کر کر دے دیتا ہے تاکہ اس کی زکاط نہ کٹے جس کسی نے ایسا ارتکاب کیا ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو راپسی ہونا ظاہر کیا ہے تو وہ دور اسلام سے خارج ایز اے شخص हो ہو گیا کسی بے دین اور کسی جو ہے یعنی کافی فرقے سے اپنے آپ کو بتلانا اپنے آپ کو اس فرقے کا ظاہر کرنا تو وہ اسی وقت سارے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایمان اور اسلام ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پر بھی آپ اس سے دگمگائیں. اور اپنے ایمان سے ہٹ کر غیر یعنی اپنے اسلام سے ہٹ کر کسی غیر اسلامی تحریک اور کسی غیر اسلامی فرقے سے اپنے آپ کو منسوخ کریں گے ماشاء اللہ خدا نہ نخاستہ تو وہ اسی جو ہے غیر مسلم فرقے کا فرد جو شمار ہو جائے گا تو اگر ایسا کیا ہوا خدا نہ نخواستہ تو فوراً جو ہے وہ توبہ کرے تشدد ایمان کرے دوبارہ کلمہ پڑھے شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرے اور کسی شیخ سے بیت ہے تو وہ اپنی بیگ کی دوبارہ کرے آج ہم ان باتوں کی سنگینی سے بالکل جو ہے بے خبر ہے دنیا ہماری آنکھوں میں ذہنوں میں اتنی سمائی ہوئی ہے اتنا انہمات ہے کہ اس سے ہٹ کر سوچنے کی کبھی کوشش نہیں کی جاتی کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا ہے اور اس آیت میں سودخاروں کی جو سزا یہ بیان ہوئی کہ لا یقوما شی طور وہ کھڑے نہیں ہوں گے سوت خار مگر اس طرح سے جس طرح سے کہ مقبوط شخص خفتی شخص کھڑا ہوتا ہے آج آپ یہ حالت کیوں ہوگی اس لیے ہوگی کہ دنیا میں رہ کر سود کے لین دین اور سودی کاروبار کے ساتھ ایسے چپتے ہوئے ہیں جیسا کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ سوت کے ساتھ اسی طرح سے کھڑا ہوا ہے ایسے ہی سوت کے ساتھ قائم ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا اس سے ہٹتا نہیں اس سے نکلتا نہیں تو فرمائیں کہ وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہو جائیں گے کہ جس طرح سے کہ ایک مقبوط شخص ہوا کرتا ہے عقل عقل باختہ عقل اس کی ہوتی نہیں عقل اس کے اندر شعور اور اطراف اور فہم اور سمجھ کی طاقت اس سے سلب ہو چکی ہوتی ہے ایسا شخص کچھ بول رہا ہوتا ہے اور چلنے میں جو ہے اس کے اندر کوئی جو ہے یعنی استحکام نہیں ہوتا کچھ یہ حالت ہوگی یہاں ایک بات یہ بھی ارض کر دوں کہ دیکھو قرآن کریم نے کیا فرمایا اللہ یقوما اللہ کما یقوم الدی یقبت الشیطان جو وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ جو ہے یعنی شیطان جنات پری اور دیو اور بھوت فریت کا جس پر اثر ہو جاتا ہے اس آیت یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ جنات سرکش شیاطین اور بھوت ان کا وجود ہے ان کا وجود ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے جو اس مخلوق کا انکار کرے وہ اس قرآن کریم کی آیت کا انکار کر رہا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تخبت ہوں من المرخ جیسا کہ وہ لوگ کہ جن پر جنات اور شیطان کا اثر ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور کوئی یہ کہے کہ جناب شیطان اور جنات کوئی یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے وہ منکر آیت قرآنیاں ہوگی ایک ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو بڑے دھلے کے ساتھ مسلمان کہتا ہے اور جناب اس فرقے کا بانی مبانی جو ہے اپنے آپ کو مفسر کہتا ہے قرآن کریم کی اس نے تفسیر لکھی ہے اردو میں اور اسی میں جو ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ فرشتہ اور جن و شیطان یہ کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں فرشتہ جو ہے یہ تو نیکی کی قوت کا نام ہے اور شیطان جو ہے یہ قدی کی قوت کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیبیا سے مخلوق نہیں حالانکہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے جس طرح سے کہ ہمارا جنت پر یقین ہے ہمارا جنت پر عقیدہ ہے کہ جنت حق ہے توزق حق ہے اسی طرح سے ہمارا یہ عقیدہ بھی ایک مسلمان بننے کے لیے جو ہے وہ ہے اور یہ ضروری ہے کہ فرشتے فرشتے جو ہیں یہ ایک نورانی مخلوق ہے ان کا وجود حق ہے اسی طرح سے شیطان ایک مخلوق ہے ناری مخلوق ہے جس کا وجود حق ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس, اس کا انکار کرنے والا قرآن کریم کے آیات کا منکر ہے اور قرآن کریم کی آیت کا منکر کون ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا قرآن کریم کے ہر ہر چیز پر ہر ہر آیت پر مسلمان کا عقیدہ جو ہے وہ ضروری ہے فرمایا کہ یہ تو اب شیطان جنات ان کا اثر حق ہے یہ ایک مخلوق ہے جس کا وجود ہے اور برحق ہے اور ان کا اثر ہونا بھی جو ہے وہ حق ہے اسی لیے سرکار غالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں شاید فرمایا کہ سورج کے نکلتے سورج کے غروب ہوتے وقت شیرخار بچوں کو باہر نہ نکالا جائے اور اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ رات گئے تک بغیر ضرورت جو ہے باہر نہ نکلا جائے اس لیے کہ یہی اوقات ہوتے ہیں شرک سرکش شیاتی اور چنات کے نکلنے کے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یعنی جب سفر پر جایا جائے, جائے جب کہیں جایا جائے, جائے اور کہیں ٹھہرنا پڑے تو رستے سے ہٹ کر جو ہے وہ قیام کیا جائے رستے سے ہٹ کر جو ہے وہ یہ مرگی، یہ طاعون، یہ کس کا اثر ہے یہ ادیش سرکش شاعطین اور جنات کا اثر ہے جب طاعون کی وبا پھیلتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اذانیں دی جائیں کیونکہ اذان سے شیطان پھاگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ ان چیزوں کا وجود ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و احادیث کی ان جو ہے باتوں کے روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے اور اپنی حاخلت اپنی دنیا اپنی آخرت اپنی آخرت اور اپنی قبا جو ہے وہ برباد نہیں کرنا چاہیے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے یہاں کی زندگانی یہاں کی آسائش یہاں کی راحت یہاں کے یہ ساز و سامان یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اخروی ہے اللہ عبارک وطالعہ ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جو حرام سے بچائے واحر قرآن کریم کی یہ آئے مبارکہ جس کو بھی میں نے تلاوت کیا اس کا ترجمہ اور اس اسی طریم کی روشنی میں چند باتیں گزشتہ مت المبارک کے بیان میں عرض کی گئی حساط میں اللہ رب العزت نے سود استعمال کرنے والوں سود کا معاملہ استعمال کرنے والوں سود کا معاملہ کرنے والوں کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی نوعیت اور اس کی خرابی کا ذکر فرمایا ہے حالق کائنات وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا مضر ہے کیا مفید ہے اور جہاں اس کے بندوں کے لیے ایک فکر اور ایک سوچ اور ایک ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جس بات سے ان کا خالق اور ان کا مالک منع فرمائے تو اس عمل سے اس فعل سے بات رہنا اس کام سے رکنا یہ بہت ضروری ہے اپنا سر اس کے آگے خم کر دینا ہی بندگی اور اطاعت اللہ رب العزت نے سوت کے بارے میں جو خرابی بیان فرمائی اب اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال کرنا اور اپنے قیاس کو دخل دینا یہ بندگی نہیں اور یہ انسانیت نہیں بلکہ بہیمیت ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کام سے اور اس لین دین سے منع فرما دیا تو یقیناً اس میں بہت سی خرابیاں مضمر ہیں سدھا برائیاں اس کے اندر موجود ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کام سے اللہ تبارک ب تعالیٰ نے روکا ہے اس کام کو کرنا اس فیل کا ارتکاب کرنا یہ بہت سے فساد اور بہت سے فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے اب آپ سود کے مفاسد اور سود کے نقصانات پر اگر غور کریں تو یہ ثابت ہوگا کہ سود کا جو معاملہ کرتا ہے وہ دوسروں کے گھر کو اجاڑتا ہے اور اپنا گھر جو ہے وہ بناتا ہے اور یہ یقیناً ظلم ہے پھر سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے جو محبت اور مربت ہوتی ہے وہ بھی باقی نہیں رہتی ہے سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے سود وصول کرنے والے اور سود لینے والے کے اندر خونخاری پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر درندگی پیدا ہو جاتی ہے درندوں کی جو صفات ہیں وہ سوکھ کا معاملہ کرنے والے کے اندر اسی طرح کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو درندوں میں ہوتا ہے کہ جس طرح سے درندہ اس کے سامنے جب کوئی دوسرا جانور آ جاتا ہے تو وہ کوئی مروت اور کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ فوراً چیر پھاڑ کر اس کو رکھ دیتا ہے اس کو اپنا نکمہ بنا لیتا ہے اس کا خون چوس لیتا ہے اس کا گوشت کھا لیتا ہے وہ یہ بالکل نہیں سوچتا ہے یہی حال دیکھ لیں آپ کہ سود خار کا کہ وہ بالکل مروت اور لحاظ کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا جو ہے وہ یہی رکھی کہ وہ چل پھرنے کے قابل نہیں ہوگا وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیاوی نقطہ نظر سے بھی اگر سود کے معاملے پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ سود کا دینا سود کا معاملہ کرنا یہ لوگوں کو ناکارہ بنا دیتا ہے ظاہر ہے کہ جو لوگ مشقت کا کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اس میں انہیں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سی دشواریوں کا معاملہ ان کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں محنتیں کرنا پڑتی ہیں تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں سود خار اس کو ان تمام معاملات سے ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کوئی اس کو محنت مشقت نہیں کرنا پڑتی وہ بیٹھا رہتا ہے کاہل بن جاتا ہے اور یہ کہ وہ تمام جو ہے اپنے کاروبار کرنے کی طرف جو توجہ نہیں کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا کاروبار یہی ہے نقصان سے وہ بچا ہوا ہے محنت سے وہ بچا ہوا ہے تکالیف اور دقتوں دشواریوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے وہ بظاہر جو ہے دنیا میں تو اپنے آپ کو ان تکالیف سے بچائے ہوئے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اپنے اوپر بہت بڑا وبال جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہے اور بہت بڑا وبال اپنے سر پر جو ہے وہ لے لیتا ہے تو اس لیے ظاہر ہے کہ جو سود کا لین دین کریں گے تو وہ کیوں محنت کرنے پر توجہ دیں گے کیوں جو ہے وہ مشقتیں برداشت کریں گے تو اس طرح سے تجارت اور اس طرح کا یہ لین دین ختم ہو جائے گا اور تجارت کا ختم ہونا یہ بھی ایک قسم کی بربادی ہے اور پھر مکروس جو سود لے دیتا ہے وہ بھی جو ہے اس وبال عظیم سے نہیں بچا ہوا اگرچہ سود لینے والا سود دینے والے کے مقابلے میں سخت ترین گناہ گار ہے لیکن سود دینے والا جو ہے وہ بھی اس کوئی کم کم وبال نہیں اٹھا ہوتا ہے بلکہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے سزا کا مستحق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سود سے منع فرمائے ہیں تو یقیناً اس کے اندر بہت نقصان دہ پہلو اس کے اندر موجود ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ سود کا جو لین دین کرتے ہیں سوت جو دیتے ہیں یا دیتے ہیں ان کی نظر صرف پیسے پر ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اتنا بغل کرنے لگتے ہیں اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اولاد پر بلکہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اپنے اوپر یا اپنے اولاد کے اوپر تو اگر میں یہ پیسہ فلاخ کو دوں تو اس سے مجھے اتنا نفع ہوگا تو وہ پس کرتا رہتا ہے بچاتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ جو ہے وہ اپنے نفس کا اور جو اہل و عیال کی ذمہ داری کا معاملہ اس کے اوپر ہے وہ اس کو ان کے حقوق سے بھی جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتا چلا جاتا ہے کیوں کہ وہ تو پیسے پیسے کا حساب رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنے پیسے بچائے تو اتنا نفع ہوگا اتنی اضافی رقم آئے گی اور اتنے جو ہے بن جائیں گے اسی اسی و دوڑ میں اور اسی حساب و کتاب میں وہ ایسا چمٹ جاتا ہے ایسا منسلک ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس شخص سے کسی قسم کی خیرات کا معاملہ ہوگا یہ قرض ہنسانا دے گا یا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا خیرات کرے گا سب کرے گا نہیں ہرگز نہیں سوچا جا سکتا اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں سود کا لین دین کرتے ہیں وہ اسی طرح کے جو ہے معاملات میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے قدم اس سے باہر نہیں نکلتا ہے کہ جب پیسہ ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اس اس گناہ عظیم سے سے حرام فیل کے ارتکاب سے پھر جو دلوں پر سیاہی مسلط ہو جانا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے اندر خشیت اور خوف الہی رخصت ہو جاتا ہے درندگی آ جاتی ہے ان کے اندر بہیمیت آ جاتی ہے انسانیت کی چیز کا جو نام ہے وہ ان کے ذہنوں سے ان کے دلوں سے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ دیکھ لیں اور آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات ہوگی کہ جو سود لے کر دے کر کاروبار کرتے ہیں اکثر جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب ایسے تاجروں کا ایسے بزنس مینوں کا دیوالیہ ہی ہوتا ہوا نظر آیا ہے اکثر و بیشتر یہی یہ ہوا ہے کہ دیوالیہ ہو گیا تھا نہ وہ سود پر رقم لیتے نہ وہ اتنی محنت کے جتنی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اتنی نہ کرتے تو ان کا یہ حشر نہ ہوتا لیکن حرص اور تمام اور خوف خدا جب پیشے نظر نہ رہے اور ایک انسان حریص ہو جائے لالچی ہو جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ سوائے بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے اور پھر عجیب و غریب صورتحال ہے بجائے اس کے کہ برائی کو برائی کی حیثیت سے دیکھا جائے یا جو برائی کا اتکاب کر رہے ہیں ان سے نفرت کی جائے نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر اور دلیل ہو جاتے ہیں ہم لوگ اور مثالیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھو فلاں لوگ بھی تو ایسا کر رہے ہیں فلاں بھی تو ایسے کاروبار کر رہا ہے فلاں نے بھی تو ایسے بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے وہ بھی تو لے دے رہے ہیں وہ تو کہیں دباؤ برباد نہیں ہوگئے اب آپ بتلائیے کہ یہ جو ہے محرومی اور ثقافت اور بدبختی اور بد نہیں تو کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ بدعملی کو بدعملی کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے اس پر غور کیا جائے ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ جو ہے اعتباد بدعملی کو اور افعال قبیح کو ہم اپنے جواز کے لیے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اور جن چیزوں کو منع کیا ہے تو ہم اپنی عقل کو اس میں دخل دینے لگے اور اپنی عقل کی جو برائے نام عقل ہے اس کی بنیاد پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کریں اپنے قیاس کو ہم جو ہے دخل دیں تو یہی تو شیطان کی شاگردی ہے شیطان نے یہی تو کیا تھا نا کہ جب حضرت سیدنا اعظم ملا نبی نب علیہ السلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے یہی تو قیاس کرنا شروع کر دیا تھا اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا کہ یہ مجھے جو ہے ایسی مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مجھ سے کم تر ہے اور وہ کمتری یہ کہ جناب حضرت آدم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی جو ہے وہ پست ہے اور اس نے اپنی تخلیق پر غور کیا تو کہنے لگا کہ خلط تنی من نار مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے اور آنکھ جو ہے وہ شولے مارتی ہے بلند ہوتی ہے تو میں تو ایسی چیز سے بنا ہوں جس کے اندر بلندی ہے یہی گھمن تھا یہی تکبر تھا اس کا اور یہی اس کا قیاس تھا اور اور یہی عقل تھی کہ جس کو اس اس نے استعمال کیا طرح سے جو ہے وہ دہی درگاہ ہوا غور فرمائیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا نہ صرف یہ کہ اس چیز کو بلکہ سود لینے کو سود دینے کو سود کی گواہی دینے کو سود کا کاغذ لکھنے کو سود کا طے کرنے کو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن پر سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ایسی ملازمت ایسی سروس کہ جس میں حرام کام کا کام انجام دیا جائے حرام کام کا ارتقاب کیا جائے تو وہ ملازمت اس کی تنخواہ بالکل ناجائز و حرام ہے ظاہر ہے کہ جب ایسی روزی اور جس میں ایسا پیسہ شامل ہوگا اور اس کو استعمال کیا جائے گا تو ہماری قلبی کیفیت کا کیا علم ہوگا ہماری عبادت میں کیا جو ہے اثر مرتب ہوگا ہماری ہمیں عبادت کرنے میں کیا لذت آئے گی عبادت کرنے میں کیسے دن لگے گا ہم جو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے وہ دعا کیسے مستجاب ہوگی آج ہم گر گراتے ہیں اور روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آہش داری کرتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ جو ہے وہ کچھ برامد نہیں ہوتا اور ہم پھر جو کہنے لگتے ہیں کہ جناب دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں دعائیں بھی بہت مات مانگ رہے ہیں لیکن ہم اپنے حال کو نہیں دیکھتے ہم اپنے کال کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں صرف قال سے تھوڑی جو ہے کام چلتا ہے بلکہ اپنے حال پر بھی غور کرنا ہوگا کہ کہاں ہمارے حال میں ہماری حالت میں کہاں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے یہ اسی کا اثر ہے آج ہم نے یہ سوچنا اور غور کرنا بند کر دیا ہے اور اس کا توجہ نہیں دیتے اسی کی وجہ سے آج ہمارا یہ, یہ جو ہے یہ آج ہمارے ساتھ یہ صورت حال ہے وہ حضرات ہمارے وہ اصلاف اور ہمارے وہ اکابل وہ آپ دیکھیں کہ جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی تھی تو سب سے پہلے اپنی حالت پر غور کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے اور ہم مادیت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے سکو سکوے اور, اور گلے جو جناب کرنے رکھتے ہیں کہ جناب ہم ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہم نمازیں پڑھنے رہے ہیں ماشاء روزے بھی رکھے ہیں اور جناب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور جناب تحجد بھی پڑھتے ہیں اور زکاط بھی دیتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں لیکن پریشانی اور مشکلات میں جیسے ہے ہوئے ہیں سکون نہیں ہے چین نہیں ہے سکھ نہیں نظر آتا دکھ یہ دکھ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے آخر کیا جو ہے ہم نے کر دیا ہے یہ ہم جو ہے نا اس طرح کی گفتگو کرنے لگتے ہیں لیکن جو اصل بنیاد ہے جو اصل جڑ ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے حضرات صاحبۂ کرام زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں آپ وہ حضرات کے جو قدم قدم پر شریعت کو پیش نظر رکھتے تھے وہ پھر بھی یعنی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ایسی صورت حال پیش آتی تھی تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہی غور کرتے تھے یہی دیکھتے تھے کہ ذرا دیکھیں کہ ہم سے کوئی کون سی جو ہے بدعملی ہوئی ہے ہم سے کون سا گناہ کا کام ہوا ہے ہم سے کون سی برائی سرزد ہوئی ہے اس کا اضالہ کیا جائے تو بہرحال اللہ رب العزت نے سود کے متعلق جو بیان فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں اور جو سود لیتے دیتے ہیں وہ کل قیامت میں اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح سے کہ جو ہے بد جس کے حوص حوص و حواص ختم ہو گئے ہو جس کی عقل جو ہے وہ ظائل ہو گئی ہو وہ اس طرح سے کھڑے ہوں گے اور ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ جس کو ان کو شیطانی اثر ہو گیا اور شیطانی اثر وہ کیوں ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جتنے بھی لوگ جائز طریقے سے اپنی روزی اپنا معاش حاصل کرتے ہیں کسان ہیں تاجر ہیں مزدور ہیں ان, کا, ان وہ تجارت کر کر مزدوری کر کر محنت کر کر وہ کیا کرتے ہیں وہ نفع اور نقصان کے درمیان رہتے ہوئے اللہ تبارک و مطالعہ پر توکل کرتے ہوئے یہ سب کچھ جو ہے کرتے ہیں اس کے برعکس سوت وہ اللہ پر تبکل نہیں کرتا ہے وہ اپنی روزی اور اپنے رزق کے معاملے میں اپنی عقل پر اور اپنے جو ہے وہ سوچ اور اپنے فکر پر بنیاد رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت سے اور اپنے فضل و کرم سے اسے محروم کر دے اور اسے دور کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے شیطان اور تاغو طاوتی طاقتیں اس پر اثر انداز ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی حفاظت سے اور اس کے رحم و کرم سے دور ہو گیا تو شیطان ہی کا اثر اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور جب شیطان کا اثر مسلط ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ شیطان ہی کے زیر تسلط رہے گا اور قیامت میں بھی ہر شخص اپنے ہم جنس کے ساتھ ہوگا جب دنیا میں وہ شیطانی اثر میں رہا شیطانی تسلط اس پر قائم رہا تو ظاہر ہے کہ قیامت میں بھی جو ہے وہ شیطان ہی کے ساتھ اٹھے گا شیطان ہی اس کا ساتھی ہوگا تو اس کا حشر یہی ہوگا کہ وہ اس طرح سے اٹھے گا جیسا کہ شیطان نے اس پر اپنا اثر جما دیا ہے اور شیطان جس پر اپنا اثر قائم کر دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو یہ اثرات ہو جاتے ہیں تو ان پر دیوانگی تک مسلط ہو جاتی ہے وہ دیوانہ بھی ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سب سامنے ہیں تو قیامت میں اس لیے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی اور ان کے لیے یہ سزا اس لیے رکھی گئی کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنے قیاس کو دخل دیتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ تبکل کو ختم کر دیا اپنی عقل اور اپنے قیاس پر تبکل کیا اور اس طرح سے وہ اللہ کی حفاظت سے دور ہو گئے شیطانی اثر ان پر جو ہے وہ قائم ہو گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ عقل مند شخص جو ہے کبھی ایسی غذا استعمال نہیں کرے گا کہ جو اس کے معدے کے لیے خرابی کا باعث بنتی ہو جو اس کے نظام ہضم کو تباہ و برباد کر دے کوئی بھی عقل مند جو ہے ایسا کھانا ایسا پینا اور ایسی غذا کا استعمال نہیں کر سکتا ہے سوت وہ شکیل غذا ہے کہ جو اہل ایمان کے معدے کے لیے اور ان کے پیٹ کے لیے کسی طرح بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان کو منع فرمایا اور پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی سطح وعید ایسے لوگوں کے بارے میں آئی ہے کتنی جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے گناہ تو اور بھی بہت سے ہیں چوری ہے ڈکیتی ہے زنا ہے شراب نوشی ہے یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں لیکن ان کے مقابلے میں سود کا جو وبال بیان ہوا اور سود کے بارے میں جو سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا اعلان کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اور اس برائی کا ارتقاب سے اپنے آپ کو باز رکھنے کے لیے بہت بڑی نصیحت کسی جرم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ کر دو لیکن سود کا لین دین کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا کیا ہے وزر المابقیہ من الربا اللہ کا خوف بھی دل میں رکھو اور دل اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے جو بھی سود کا کچھ لین دین باقی رہ گیا ہے سود کی ممانعت کرنے سے پہلے جب تک سود کی حرمت نہیں آئی تھی اور اس کا ارتکاب کرتے رہے تھے جب سود کو حرام کر دیا گیا تو اب اس کے بعد جو کچھ بچا ہے اس کو چھوڑ دو لین دین جو ہے بالکل ترک کر دو ان کو ممت اگر واقعی جو ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بتتے ہو اور اگر تم جو ہے ایسا نہ کرو گے فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا بِحَرْبٍ مِّن تو اے محبوب آپ ان سے اعلان کر دو اور ان سے کہہ دو کہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے کس میں طاقت ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی کیا یہ کوئی معمولی وعد ہے کیا یہ جو ہے کوئی بہت جو ہے ہلکی سی بات ہے بہت بڑی بہت بڑی جو ہے یہ بات ہے بہت عظیم ببال ہے یہ بہت سخت وعید ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا طبی اور کتنا عظیم گناہ ہے سود کا لین دین بات دراصل یہ ہے کہ اور گناہوں کے بارے میں اتنا وبال کیوں نہیں بیان کیا گیا اگرچہ وہ بھی جو ہے بہت سخت گناہ ہیں بات یہ ہے کہ مرض دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بیماری تو وہ ہوتی ہے کہ جو پھیلتی نہیں ہے محدود طور پر ہوتی ہے اور ایک بیماری وہ ہے اور ایک مرض وہ ہوتا ہے کہ جو وبا کی صورت رکھتا ہے جس کے اندر جو ہے وبائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بیماری متعدد ہو جاتی ہے چوری ڈکیتی رشوت رسب شراب نوشی زنا قتل یہ ایسے امراض ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ متعدی نہیں یہ متعدی نہیں لیکن سود ایسی متعدی بیماری ہے کہ جو وبائی کیفیت رکھتی ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ سود کا معاملہ کیسی کیسے وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں کہ حکومت وقت ایسا اقدام کرتی ہے ایسے افعال اور ایسے جرائم کے مقابلے میں کہ جو پھیل جانے والے ہوں ایسی بیماری کہ جو پھیل جانے والی ہو اس کے بند کرنے کے لیے اس کے انسداد کے لیے وہ محکمے قائم کرتی ہے وہ شعبہ جات جو جی ہے وہ قائم کرتی ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنی متعدد بیماریاں ہیں ان کے سدباپ کے لیے باقاعدہ شعبے قائم کیے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کیا چوری ڈکیتی اور شراب نوشی وغیرہ کے لیے کہ محکمے قائم نہیں کیے ہوئے عجیب و غریب الٹا معاملہ ہے یعنی جو متعدی مرض ہے اس کے انسداد کے لیے کوئی محکمہ نہیں کیا کبھی آپ نے سنا کہ حکومت وقت میں سود کا لین دین سے بات رکھنے کے لیے انسداد سود کے لیے کوئی محکمہ قائم کیوں نہیں وہ بلکہ وہ تو سرپرستی کر رہی ہے وہ تو خود لیتی ہے دیتی ہے تربیب دلا رہی ہے اس کو جو ہے یعنی اسلامی بینکاری کا نام دیا جا رہا ہے اس کے, اس کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی اور ہماری اور آپ کی کہ جناب جو متعدد مرض ہے اس کے انسداد کے لیے تو کوئی محکمہ نہیں ہے بلکہ اس کی سرپرستی بلکہ گورنمنٹ کی سرپرستی بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جو متعدی امراض نہیں ہیں ان کے لیے بڑے بڑے محکمے قائم کیے ہوئے ہیں یہ پولیس یہ رینجرز یہ فلا یہ فلا یہ ایسے مح... ایسی چیزوں کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کی کیفیت کا کی حامل نہیں ہے ایسا مرض نہیں ہے لیکن جو نقصان دہ مرض ہے جو پوری جو ہے مسلمان برادری میں اور اہل ایمان کی رگو پہ میں جو ہے وہ شرائط کر گیا ہے اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیسے اقدام کرے وہ خود جو ہے مجرم ہے وہ خود جو ہے جو ہے یہ سب کچھ کرا رہی ہے لیکن اس کے لیے کوئی جو ہے قانون نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مسلمان بحثیت مسلمان ہونے کے اگر غور کریں تو کیوں جو ہے یہ اس اس اس اس جو ہے جو ہے اس محکمے کو اور اس کاروبار کو کیوں پنپنے کا موقع ملے آج ہر مسلمان یہ تہیہ کر لے کہ وہ ایک ٹائم کھائے گا وہ سوکھی روٹی کھائے گا وہ بغیر سالن بغیر چٹنی کے روٹی کھائے گا لیکن حرام کام کا انتخاب نہیں کرے گا وہ سود کا لین دین نہیں کرے گا है? تو دیکھیں کیسے بند نہیں ہوتا آج ہم نے یہ قائم کر لیں اتنا لون لے لیں اور جناب تو پھر اس طرح سے کاروبار چلے گا بنگلہ بن جائے گا کار آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کو ضرورت کا نام دے کر جناب جو ہے وہ سب اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ایسی سوچ سے اور ایسی حفظ اور تباہ سے اور ایسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف قدم اٹھانے سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق کی عنایت فرمائی یہ تو سود کا معاملہ ہے نا میں تو کہتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچا جائے ہمارے اخلاق نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے ذرا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں آپ ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کیا زندگی تھی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے کسی کو کالے درہم قرض کے طور پر دیے جب وہ شخص یہ درہم ادا کرنے کے لیے آیا تو بجائے کالے درہموں کے سفید برہم لے کر آ گیا حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دی فرما دیا اور فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کالے برہموں کے بدلے میں سفید برہم لے لوں یہ سفیدی سود نہ بن جائے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے ارض کی کہ حضور آپ ایسی سب دھوپ میں جو ہے جناب کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیوار ہے اس دیوار کا یہ سایہ ہے سائے میں کھڑے ہو جائیے اللہ اب کیا طبہ تھا کیا پرہیزگاری تھی کیا ایمان تھا فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم اس مکان والے پر میرا طرز ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس مکان والے کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں کہیں یہ سائے میں کھڑا ہو جانا سود میں نشمار ہو جائے